والذي أنزل في قلوب رسوله تفویل اما بعد امباد فاولہ ایک واقعے کے ذمن میں بات آ رہی ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو رہا تھا اللہ کا حکم موسا علیہ السلام کے ذریعے یہ ہوا ایک گائے دبا کرو اور اس کا ایک گوشت کا حصہ مقتول کو مارو وہ زندہ ہوگا اور قاتل کا نام بتا دے گا یہ واقعہ ہے اس مقام پر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالی نے اس کی حکمت کے پیش نظر کیا اور واقعی کی کچھ تفصیل انشاء اللہ تعالی اگلے دو میں بھی ہمارے سامنے ا جائے گی کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ فرمایا و یطلم موسی لقومه اور یاد کرو جب موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقره بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کرو اسی بقرا کے لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ ہے۔ کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا وہ کہنے لگے اتاتاخذونا حزوا اے موسی کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين موسی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربك انہوں نے کہا کہ اے موسی علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے ہمارے لیے النا ماہی کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے اب سیدھا سا حکم تھا اللہ کا گائے دبا کرو کوئی بھی گائے دبا کر دے تھے لیکن دل میں ہے عمل سے فرار اختیار کرنے کا جذبہ اور روش آ چکی ہے تو اب وہ فرار اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات پیش کر رہے ہیں اے مسا آپ اپنے طرف سے پوچھ کر تو بتائیے کہ وہ بتائے کہ ہمیں گائے کیسی ہے فرمایا قول یقول علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امنا بکرۃ اللہ فاردوکر وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی آوانئی نہ ذلك اس کے درمیان جوان ہونی چاہیے فخمر پر تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالو اب سوالات مزید یہ پوچھیں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے اور مشکلات ان کے لیے پیدا کی جائیں گی اس لیے کہ سیدھے سیدھے حکم پر عمل نہیں کیا خود سوالات پوچھ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رف سے پوچھیے لنا مالا وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو سلام نے کہا ان یقول بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے ان نہا بک رتم سفر بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی فاق الحاق اس کا رنگ خوب گہرا ہے تصرم ناورین وہ دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے پھر سوال کر رہے قولت ربک انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھیے بتایا وہ ہے کیسی ان تشابہ علینا گائے تو ہمیں شبے میں ڈالتی ہے انشاء اللہ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے یہ انشاءاللہ اللہ کہنا تھا کہ جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی ورنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے کی قیامت تک بھی ایسی گائے ان کو نہ ملتی یقول مسا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقرت اللہ کہ وہ ایک ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو تو تیر الارض نہ وہ استعمال کی جاتی ہو زمین کو جوتنے یعنی ہل چلانے کے لیے ولا تسلی ہر اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہو مراد ہے کہ وہ آرام سے بیٹھی رہتی ہو کوئی کام کاج نہ کرتی ہو مسلمت بے ایب ہو اس میں کوئی دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے لاشی تفیح مسلم بے ایب ہو لاشی تفیح اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے اب یہ مشکلات در مشکلات پیدا ہو گئیں قول الان تب بالحق وہ بولے اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے ہیں فضبا پھر انہوں نے اس گائے کو ذبا کیا وہ ماں يفعلون اور وہ ایسے لگتے نہیں تھے کہ وہ زباہ کریں گے ان کے رویشی نا فرمانی کی ہو گئی تھی لیکن ہر اعتبار سے سوالات کے جوابات دے دیے گئے تو اب گائے انہوں نے چاروں نچار زبا کر ہی ڈالی یہ واقعے کی کچھ تفصیل آ گئی اب اگلا رکو شروع ہو رہا ہے جس میں واقع کا کچھ پس منظر بھی آ رہا ہے اور یہ واقعہ کیوں کرایا گیا اللہ کی طرف سے اس کی حکمتیں اور مقاصد اب بیان ہو رہے ہیں قتل تم نفسن فدا تم فیح اور یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور تم ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل تھا الزام تراشیاں ہو رہی تھیں والله مخرج ما كنتم تكتمون اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے فقل ندربوه ببعدها پھر ہم نے کہا کہ تم اس کو یعنی مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو كذلك يحيي الله الموتا اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا ویریکم آیاتہ اور وہ تمہیں اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لا اللہ کم تلون تاکہ تم عقل سے کام پھر یہی ہوا گائے روا ہوئی اور گائے کا ایک حصہ لے کر مقتول کو مارا گیا مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ اس کو موت دے دی یہاں دو مقاصد ہیں نمبر ایک بنی اسرائیل برسوں سے غلام تھے مصر میں اور مصر میں گائے کا تقدس موجود تھا یہ شرک ان کے ابھی بھی موجود تھا غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی گائے کا تقدس پیدا ہو گیا وہ اس کو کچھ عجیب ہی شہر سمجھنے لگے تھے تو یہ گائے ذبا کرائی گئی ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائی گئی تاکہ گائے کا تقدس دلوں سے نکل جائے اور اس شرکی نفی کر دی جائے دوسرا جو مقصد پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ باس بعد الموت مردے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی اس پر ان کا یقین کمزور ہو گیا تھا اور لوگ جھٹلا رہے تھے اللہ نے دکھا دیا یہ مقتول تمہارے سامنے مردہ بڑا ہوا تھا اللہ کے حکم سے اگائے کہ ایک ایسے مارا گیا اور یہ دوبارہ زندہ ہو گیا اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا کرداج کا اللہ اللہ اس طرح مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا بہ کم آیا ہی اور وہ اپنی آیات اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے لا اللہ تاکہ تم اکل سے کام تو ان واقعات کو جو قرآن بیان کرتا ہے یہ قصہ کہانی کے لیے نہیں معاذ اللہ بلکہ مقاصد کے تحت واقعات بیان کیے گئے واقعہ ایک ہے لیکن کئی حکمت کے پہلوس میں ہے اور کئی مقاصد ہیں ان واقعات کے پیچھے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے تم مقاصد کلو بکماد پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فہی کل تو وہ پتھر جیسے ہو گئے اوشد یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اب یہاں ایک یونیورسل ٹروت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے جب ایک امت زوال کا شکار ہو جائے جیسے کہ بنی اسرائیل کے دورے زوال کا ذکر آ رہا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے دل خالی ہو جاتے ہیں کتاب سے دوری ہو جاتی ہے دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے انسان فرمایا کہ فہی الحجارہ تو وہ پتھر جیسے ہو گئے او اشد یا اس سے بھی زیادہ سخت لما يشققو اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں فیقر تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے پانی بہ اٹھتا ہے وہ ان نمنہ لما خشیت اللہ اور ان میں سے بعض ہے کہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں غوف اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اب یہاں دور زوال کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے اس زوال کے دور میں تم نے کتاب کو فراموش کر دیا اللہ کے دین کے تقادوں کو فراموش کر دیا تو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے حالانکہ پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے وہ دوسروں کو نفع دیتے ہیں کئی چٹان پھٹتی ہے نہریں بہ جاتی ہیں کہیں لوگ اس سے پانی حاصل کرتے ہیں سراب ہو جاتے ہیں اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی خشیت موجود ہوتی ہے کیونکہ ہر شے کائنات میں اللہ کی تسبیح کر رہی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ذکر ہے کہ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں گر جاتے ہیں اس کی خشیت اور خوف کی وجہ سے لیکن جن کو اللہ نے کتاب دی دین حق عطا کیا اس کی ذمہ داری ادا کی اور اس کی ذمہ داری ان کے ذمے لگائی اگر وہ کتاب کو فراموش کر دیں وہ دین کی ذمہ داریوں کو بھلا دیں تو ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے وم اللہ غافلات اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اب مسلمانوں سے کچھ خطاب ہے یہود کے تین قبیلے مدینے میں آباد تھے ان میں ان کے علماء بھی تھے جن کے پاس کا علم موجود تھا مسلمانوں کو توقع تھی کہ شاید یہ علم والے لوگ ہیں اب جو آخری کتاب آئی قرآن حکیم اب جو آخری رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارات ان کی کتابوں میں موجود ہیں شاید یہ آگے بڑھ کر قبول کر لیں یہ توقع تھی مسلمانوں کو اب اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے اے مسلمانوں پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر بات کو مان لیں گے وہ قطان فریقن اور ان میں سے ایک فریق تو ایسا ہے یسما کلام اللہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے ثم من بعد ما عقلوه وهم پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد جب وہ جانتے بھی یہ علماء یہود کا خاص طور ذکر ہے جو ان کی کتابوں کا علم رکھتے تھے لیکن جانتے بوجھتے کتاب میں تحریف کرتے تھے اور سب سے بڑا ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود بشارات کو چھپایا جانتے بوجھتے چھپایا تو مسلمانوں کیسے ممکن ہے کہ تمہاری بات قبول کر لیں گے اور دعوت حق کو قبول کر لیں گے وہ ادا الق عامن قلو اور جب ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہم ایمان لے آئے اب یہ یہود میں سے جو منافقین تو ان کا طرز عمل کردار کے کمزور ہر طرف سے بات کو بنا کر رکھ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے تھے وا اذا خلى بعضهم الى بعض و جب ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں قالوا اتحدثونهم تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بتاتے ہو بما فتح الله عليكم جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمایا ہے ليحاجوكم به عند ربكم تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں افلا تا بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ ان کے صاحبان کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو تورات میں آخری رسول کے متعلق موجود ہیں اور آخری کتاب کے متعلق موجود ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو نہ بتاؤ یہ باتیں ورنہ کر اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف یہ حجت پیش کریں گے اسی بنیاد پر اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اب المون کیا وہ جانتے نہیں علم بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں کیا یہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کیا مسلمانوں کو اسی وقت یہ بشارات معلوم ہوں گی جو ان کی کتابوں میں ہیں جب یہ بتائیں گے کیا اللہ تعالیٰ ہر بات علم رکھنے والا نہیں اللہ چاہے اور اسے ضرور چاہا تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو یہ باتیں بتا سکتا ہے اور اللہ ان کا محاسبہ فرمائے گا جو کچھ چھپا رہے ہیں جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں روز قیامت ان کا محاسبہ اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے اب اہل علم جو یہود میں سے تھے ان کے بعد ان کے عام لوگوں کا ذکر ہے ومن ہوم اور ان میں سے کچھ ان پڑھ عوام کا ذکر ہے لایا لمن الکتاب وہ کتاب کو کچھ نہیں جانتے اللہ امانی سوائے چند تمنا اللہ اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں یہ عوام الناس کا ذکر ہے جن کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا ہاں کچھ تمنا ہوتی ہیں کچھ, کچھ آرزویں ہوتی ہیں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی آج ہمارے عوام کا عالم بھی وہی ہے جو یہود کے عوام کا تھا کتاب کا علم کوئی نہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق قطع فرمائے پی ایچ ڈی صبح شمار ہے ہر فیلڈ میں سیچوریشن ہے لیکن اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس کی بنیادی باتیں بھی ہمیں معلوم نہیں یہی یہود کے عوام کا طرز عمل تھا کہ وہ کتاب میں سے کچھ بھی جانتے نہیں تھے اس لیے گمراہ بھی ہوئے اور تمناؤں کا شکار ہو گئے تھے کہ ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی اب ان کے جو اہل علم تھے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے ان کے حوالے سے اللہ کا تفسرہ آ رہا ہے فضائی نے تبونل کتاب اب یہی دی تباہی ان لوگوں کے لیے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے يقولون من عند پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے لیشتروب ہی تمن کلیلہ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لے لوگ آتے تھے مسائل معلوم کرتے تھے تو جیسا مسئلہ لوگوں نے چاہا کہ بیان کر دیا جائے ویسی بات بیان کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ان کی نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہوا کرتی سو ہر دور میں یہی کام کرتے مال بٹورنے کے لیے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے لوگوں کی خواہش کے مطابق باتیں بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب میں ایسا ہی ہے معاذ اللہ ہی کلیلہ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں فویل الحو مما کتب مم مم عیدی ہند اسباہی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا وویل مما مم مم مم یکبوم اور تباہی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں جو دین فروشی کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں من چاہی باتیں بیان کر رہے اور اللہ کی کتاب کی طرح منسوخ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے تباہی اور بربادی آج بھی بائبل کے نئے نئے ایڈیشنس لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلیاں تباہی ایسے لوگوں کے لیے اور ہماری امت میں سے بھی وہ لوگ جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق جو من چاہی تعبیرات قرآن کی پیش کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں ان کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کے بعد جو ان کے امیین تھے عوام تھے جو خواہشات میں مبتلا تھے آرزویں تمنا لے کر بیٹھے ہوئے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے وقالو اور انہوں نے کہا لنت میں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن قل صلیمی سے پوچھے تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے فلحف اللہ کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا تم جو یہ تمنائے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ جہنم میں تم بالکل نہیں ڈالے جاؤ گے کوئی اللہ سے تم نے وعدہ لے رکھا ہے ام ما یا تم اللہ پر وہ باتیں منصوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا کہاں سے لے کر تم آگے ہو؟ اس کی اللہ تعالی نے نفی فرمائی اب اگلی آیت میں اللہ تعالی کا مزید تفسر اس حوالے سے آ رہا ہے بلا کیوں نہیں ایک یونیورسل ٹروت کا بیان ایک کائنات کی سچائی اور حقیقت کا بیان بلا کیوں نہیں من کا سبس یہ آتن جس نے ایک بڑا گناہ کمایا وہ احاطت بھی ہی اور اس کو اس کی خطاؤ نے گھیر لیا فولا کا صابنات بس یہی لوگ آگ والے ہیں خولی دوم وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے محض تمنا سے جہنم سے نہیں بچ سکو گے یہاں بتا دیا گیا ایک بڑا گنا شرک یا کفر ہے تصارت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے یہ ایک بڑا گنا بھی کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے اولائی کا اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہم آجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما تب انناوں سے نہیں مستکتے جہانم سے جنت میں ہے سب انناوں سے نہیں مل سکتی اگلی آیت میں فرمایا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک آمال کیے اولائی کا اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت والے ہیں فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نانس الکل جن اے اللہ ہم تج سے جنت کا سوال کرتے ہیں یہاں بتا دیا گیا محضمنائے کام نہیں آئیں گی خواہشات سے جنت نہیں ملے گی ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو نیک امال کرو یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے جس پر چلنے کے بعد ہی جنت مل سکے گی اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی تھی ہمیں حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خواہشات و تمناؤں کے مقابلے میں حقیقی ایمان قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آیت مبارکہ آیت ایٹی تھری بڑی اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے بنی اسرائی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اس کو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین جہاں اللہ کے حقوق بیان کرتا ہے وہاں بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین بھی فرماتا ہے یہ معاشرتی ہدایات ہیں سوشل گائیڈ لائنز ہیں جو کئی مقامات پر قرآن نے بیان فرمائی ہیں مثال کے طور پر سور نساء آیت نمبر 36 سکس الانعام رکو نمبر انیس اور سر بنی اسرائیل رکو نمبر تین اور چار میں بھی ان ہدایات کو اللہ تعالی نے تفصیل سے بیان کیا ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا اس کا بیان آ رہا ہے وعید اقدنا میتا کا بنی اسرائیل اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا لتا ابدون اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا وبل اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا قرآن حکیم میں کئی مرتبہ تقریباً پانچ مرتبہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے جس کا تیسرے رکوع کے آغاز میں بیان ہوا ہے انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل ہم سمجھیں گے وبل والدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ودل قربا ول مساکین اور رشتے اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمدہ کلام کرنا بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے واقيموا الصلاه واعطوا الزکاۃ اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ ادا کرنا ثم تولیتم إلا قليلا منكم پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے ایک کے مرادے تم نے نافرمانی کی روش اختیار کی وَأَن تُمْ مُعُدِدُونَ او تم ہو ہی اعراض کرنے والے بار بار ان کی نافرمانی قرآن حکیم بیان کا دہا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کی اس روش کا بیان کیا ہے کہ وہ بعض احکامات شریعت کو مانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے اور اس روش پر کہ دین کے کچھ باتوں پر عمل کیا جائے کچھ پر نہ کیا جائے شدید الفاظ۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے بیان اخذنا فرمائے وَإِذْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا لا لاتسکون کہ اپنوں کے خون کو نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے ثم ما پھر تم نے اقرار کیا وہ ان تم تشہد جب کہ تم گواہ میں تھے یعنی حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپس میں خوریزی نہ کرنا اپنے بھائیوں کو اپنے علاقوں سے نہ نکالنا لیکن انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی فلسطین میں ایک حکومت قائم ہو گئی تھی اس کے بعد جبکہ اللہ نے ان کو غلبہ عطا کر دیا یہ گروہ میں تقسیم ہوئے مختلف حکومتیں قائم کر لیں ایک دوسرے کے خلاف حملے بھی کیا کرتے تھے قتل بھی کر دیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی فرمانی کی روش انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دی تما ان تم ہا اختلا انف سکم پھر یہ تمہیں تو ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہو وہ تو قریجونا فریق من اور اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گنا اور زیادتی کے ساتھ اور اگر وہ تمہارے پاس تیدی بن کر آئے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے بھی ہو وہ محر رمون علی کم اخراج ہوں حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب اصل میں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل و غارت گری سے منع کیا اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں اپنے علاقوں سے نکالنے سے منع کیا اس کی تو انہوں نے پیروی نہیں کی اور قتل و غارت گری بھی کرتے تھے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکال بھی دیا کرتے تھے لیکن ایک حکم اور بھی تھا ان کی شریعت میں کہ اگر تمہارا بھائی کہیں قیدی بنا ہوا ہے تو فدیا دے کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرو تو جب آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں اور کسی اور قوم کے پاس اپنے کسی بھائی کو پایا کہ وہ قیدی بنا ہوا ہے تو اب جاتے تھے اور فدیہ دے کر छुड़ाने की कोशिश करते थे یہ ڈویژن کر دی تھی انہوں نے اللہ کے دین کے احکامات میں پہلا حکم تھا کہ نکالنا حرام ہے بھائیوں کو قتل کرنا منع ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہی اور دوسرے حکم پر عمل در کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کئی اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ قیدی بنا ہوا ہے تو فدیہ دے کر छुड़ाने की कोशिश किया करते یہ ہے پارشلی دین کو فالو کرنا جزوی طور پر دین کی بات پر عمل کرنا جو یہ روش اختیار کرتے ہیں ان کے متعلق اب اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمارے ہیں جو کہ ایک یونیورسل ہے اس مقام پر آ رہا ہے کہ جو دین کے حصے بکرے کر دیں دین کے بعض باتوں پر عمل کرے بعض پر نہ کریں ان کی سزا کیا ہے اب اس کا بیان آ رہا ہے افتون اب کتابی الکتاب اب تقربات کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو مراد اس پر عمل کرتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو سرے سے عمل ہی اس پر نہیں کرتے یہ روشتی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی کہ کچھ باتوں پر عمل کرنا کچھ پر نہ کرنا یہ جزوی اطاط اللہ کی یہ جزوی دین پر عمل ہے اس کے مطابق اب اللہ کا تبصرہ دنیا تو جب میں سے جو کوئی ایسی روش اختیار کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی میں مبتلا کیا جائے ویو ملکیامتون العذاب۔ اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف ایسے لوگوں کو لوٹایا جائے و بلاہ بےغافر انعام اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے دین پر عمل قبول ہونا نے دور کی بات دنیا میں سزا ہے ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ اللہ کو کافر کے کفر پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ماننے والوں کی نا فرمانی کی روش براتا ہے یہاں انہوں نے بعض باتوں کیا بعض کا انکار کیا تو اللہ نے کہا جو عمل کر رہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں یہ جزوی اطاعت قابل قبول نہیں بلکہ دنیا میں اس پر ذلت اور رسوائی کی سزا مقرر کی گئی اور آخرت میں شدید آداب کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ یہ طرز عمل کس کا ہے تین کی بعض باتوں پر عمل کرنا باز پر نہ کرنا چل لوگے جو نمازوں کا اہتمام تو کر رہے ہیں عظیم اکثریت نہیں کر رہے ہیں لیکن جو نماز ادا کرنے والے قرآن کو نہیں پڑھتے سے بھی ادا ہو رہی ہیں سود کا نظام بھی جاری بے حیائی بھی عام ہے تو دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا کچھ پڑھنا کرنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں آج مسلمانوں کی و رسوائی کی بنیادی وجہ یہ ہے قرآن کی آیت بتا رہی ہم نے دین کے کچھ احکامات پر عمل کرنے کی کوشش تو کی لیکن بہت سے احکامات کو فراموش کر دیا یہ پارشلی اطاعت کرنا یہ جزوی دین پر عمل کرنا یہ اللہ کے قابل قبول نہیں اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کے لیے ہمیں ذاتی سطح پر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا جس کے لیے دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانا ہوگا اور جس کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کے نفاذ کے جد کرنی ہوگی تبھی اس ضلعت اور رسوائی کا خاتمہ ہوگا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دین پر ذاتی سطح پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی دعوت کو عام کرنے اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اللہ ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے وم اللہ بغن عام تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں آگے یہی لوگ جو جزوی دین پر عمل کریں اللہ کے دین میں تقسیم کے روش اختیار کرے ان کے مطالعہ فرمایا جا رہا ہے الاک الدین حیات دنیا بالآخر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی دنیا کی محبت میں دیوانے ہوئے دین کو انہوں نے فراموش کر دیا فلاح خوف افوانذاب تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ولاون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے آج اللہ نے مہلت دی ہے اللہ ہمیں عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمنوا اللہ کو